من يران من الشيطان والمتين ينسل عليه قال لما عن بعض الشاهرات ان انه يصح حين قال انا مؤمن ان الله تعالى بناء ان على ان العبره في الايمان والكفر والصحابه والشقاوات في الخاتمه حتى ان من السعيد من مات على الايمان فان كانت بعمره للكفر والعسية والكافر الشقي مما تعالى الكفر نعوذ بالله من الله كان طوله مليه هذا التصديق وطوع على مأفر إليه بقوله تعالى في حق إبليس وكاد من الكافرين وبقوله السعيد من سعيد في بطن أميه والشقيق من شقر في بطن أميه فشاء الله تعالى ذلك القوله وصحبه توقت شك شاعر علیہ رحمہ یہاں سے بعض عشاعرہ کا مشق ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ شروع سے بات چل رہی ہے استثناء کی انا انامکمن ان شاء اللّہ تعالیٰ کہنا درست ہے یا نہیں تو احناب اور شواف کے اختلاف تھا ہینڈل احناب انامکمن ان شاء اللہ تعالیٰ کہنا بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور انا حق حقا کہنا ٹھیک ہے شوافق کے یہاں انام امنق کہنا ٹھیک نہیں ہے اور انا مؤمن ان شاء اللہ تعالیٰ کہنا زیادہ بہتر ہے تو گزشتہ سے بے وسطہ علیہ الرحمٰ کہتے ہیں کہ بعض عشاعرہ نے استثناء کے جواز پر یہ کہا ہے کہ استثناء انا مؤمن ان شاء اللہ تعالیٰ کہنا جائز ہے اس لیے بھی کہ انسان کا نیک بخت ہونا اور بد بخت ہونا اگرچہ وہ بنیاد پر ہی ہوتا ہے جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ اصس عید و منصاعدی بطری عمیگی بشقی و منشفا کی بطر عمیگی کہ نیک بخت وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ماں کے پیٹ میں سے ہی نیک بخت ہوتا ہے اور بد بخت وہ ہوتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہی بد بخت ہوتا ہے اور اگرچہ وہ پوری کی پوری زندگی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسلام پر اور ایمان پر گزارتا ہے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا بلکہ کفر پر ہوتا ہے اور وہ بد بخش ہو کر مرتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری کی پوری زندگی کفر پر گزارتا ہے اور آخر عمر میں جا کر ایمان اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسی لیے اس کے حق میں اس دلیل پر تو بعض و نے ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث سے استقال کیا کہ چونکہ انسان کا ثمرہ ایمان کا آخر میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس حال میں ہوا اگر ایمان پر ہوا تو یہ سعید ہے نیک نقبت ہے اگر ایمان پر نہیں ہوا وہ بد وقت ہے شقی ہے لہذا جب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آخر میں کیا ہونا ہے تو انا مؤمن ان شاء اللہ تعالیٰ کہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ کسی کو خاتمے کا معلوم نہیں ہے کہ خاتمہ کس حال میں ہونا ہے ایمان پر ہونا ہے یا کفر پر ہی ہونا ہے معلوم نہیں تو اس لیے ان شاء یعنی اس کے ساتھ زیادہ مناسب ہے اس بات پر دلیل انہوں نے ایک تو جن شیطان کے حوالے سے بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وقان من الکافرین جو وہ تھا ہی کافروں میں سے یعنی اس کی بنیاد ہی تھی ایسی کہ وہ پہلے سے ہی کیا تھا کافر اور ممکد تھا یعنی اس کی تقریر میں لکھا جا چکا تھا اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ, و و اس میں چلتا ہے کہ انسان بخ وقت اور نیک وقت ابتدا ہی سے ہوتا ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ انشاءاللہ شاء انا مطالعہ کا کے ساتھ با کے انداز اور درست ہے یہ اشارے نے تمہین بادیا باپ اشاعرے کے مسلک کی اور آگے ماتن کے متن کے لیے یہ طبیعل کیونکہ ماتن کے متن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بات کو رد کرنا چاہتے ہیں آگے جو شقی رقد یا کہ اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ با عشرہ کا یہ کہنا کہ انسان بنیادی طور پر ہی سعید ہوتا ہے یا بد بخت ہوتا ہے کہ ہر آخرت کا پتہ نہیں ہے لہٰذا انشا اللہ وقت کہنا درست ہو جائے گا اس کو رد کرنے کے لیے کہا کہ بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو نیک بخت ہوتا ہے وہ اپنی زندگی ہی بد بدبخت بد ہو جاتا ہے اور بہت دفعہ کوئی بدبخت ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیک بخت بن جاتا ہے وہ کیسے مثلا ایک آدمی مسلمان تھا اپنی زندگی میں مرتاد ہو گیا الحمد للہ تو اب کیا ہو گیا وہ شکیع بن گیا اور کبھی کبھی جو بد وقت ہوتا ہے یا نکاف ہوتا ہے وہ ایمان کو قبول کر کے اسلام لے آتے ہیں کہ باب اب کا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کس بنیاد پر انشاء اللہ تعالی کہنا جائز ہے اب ماتن کی اس عبارت پر ایک اشکار ہوتا ہے کہ یہ جو ہے قد یش خوف اور بشقی وقت یش معذو کہ نیک بخت آدمی کبھی بد وقت ہو, ہو جاتے ہیں اور بد وقت کبھی نیک وقت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں خلشہاد ٹھیک ہے شہادت اور شفا یہ بات یہ ایک اصولی اعتراض ہے کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تویر اور تبدل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں بس وہ صفات ہیں ان میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہیں جس طرح ذات تغیرات اور حوادثات کو قبول نہیں کرتی ایسی کہ کسی طرح صفات بھی نہیں لہذا آپ کا یہ کہنا معاطر کا کہ کبھی کبھی نیک وقت بد وقت ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بد وقت نیک وقت ہو جاتا ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا متغیر ہونا لازم آتا ہے حالانکہ یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات متغیر نہیں ہوتی سوال سمجھ میں آئے کہ ماتن کے متن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی متغیر ہوتا ہے کبھی سعید کبھی بدبخت سوال یہ ہوتا ہے کہ ماتن کے متن ہے قید و قد یش و شقی قد یسو کہ نیک وقت کبھی بد بخت ہو جاتا ہے اور بدبخت کبھی نیک بخت ہو جاتا ہے یہ جو نیک بختی اور بد بختی یہ ہے اللہ تعالی کی صفات میں سے اللہ تعالی کسی کو کیا ہے نیک بخت بناتے ہیں کسی کو بد بخش بناتے ہیں الشحاق اور الشفقا یہ اللہ تعالی کی صفات ہے اور اللہ تعالی کی صفات میں تغیر نہیں ہوتا تبدیلی نہیں ہوتی تو یہ کہتے ہیں آپ کے اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات متغیر ہو رہی ہیں کبھی بد وقت تو کبھی ایک وقت سوال کو سمجھنا سوال معترج کا سوال ہے جواب جب دیں گے تو تک پوری بار قبیل سمجھ میں آ جائیں گی ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات متغیر نہیں ہوتی ان میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا تو جب اساد اور اشفاط دونوں کی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اس میں تغیر کیسے جو بد بخت ہے تو بس وہ بد وقت ہی رہے گا جو نیک وقت تو اس کو نیک وقت ہی رہنا چاہیے تو جواب یہ ہے ایک ہے سعادت اور شفاوت اور دوسرا ہے اشحاق اور اشقا دونوں میں فرق ہے سعادت اور شفاوت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کی صفات میں سے ہیں بندوں کی صفات ہے یا نیک وقت ہونا یا بد بخت ہونا باقی جہاں تک بات ہے الشحاق اور الشقا کی نیک وقت بنانا اور بد بخ بنانا یہ اللہ تعالی کی صفات ہے ان میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جب کسی کو نیک وقت بناتے ہیں کسی کو بد بخش بناتے تو بد بخت ہی بناتے ہیں جہاں تک بات شکاوت اور شکاوت اور سعادت کی تو یہ بدل سکتا ہے کیونکہ یہ صفات بندوں کی ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے ایک ہی بندہ ایک وقت میں آ کیا ہو سکتا ہے صادت مند بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ ثقافت بھی ہو سکتی ہے اس میں بدبختی بھی پائی جا سکتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالی کی جات کیا ہے معی ہے اور محید ہے زندہ کرنے والا ہے مارنے والا ہے لیکن اس میں الحیہ اور علامات جو ہے یہ بندوں کی صفات ہیں کہ کبھی انسان زندہ ہوتا ہے کبھی مرتا ہے تو خلاصے کے کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان میں کوئی طویل نہیں پایا گیا اب بھی اچانک بات ہے سعادت کی اور شقاوت کی تو یہ بندوں کی صفات میں سے ہیں جس میں اب بھی کوئی تویہ نہیں ہے لہذا آپ کا سوال کیا ہے کلا سوال ہے تو سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کبھی کبھی سعید بدبخت ہو جاتا ہے اور کبھی بدبخت وقت دیکھ وقت ہو سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا متغیر ہونا لازم آتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا متغیر نہیں ہو سکتی تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہیں الشعار اور الشقو یعنی نیک بختی کو پیدا کرنا اور بد بختی کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں باقی جہاں تک بات ہے ثقافت اور سعادت کی یعنی نیک بختی اور بد بختی کی تو وہ بندوں کی صفات میں سے ہیں ان میں تغیر اور تبدن ہو سکتا ہے کیونکہ بندے کے ہیں حادث ہیں اور حادث کیا تغیرات کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فریم اور فریم کبھی بھی حادثات کو قبول نہیں کرتا آخر سے جا مصنف علیہ شارے نے ایک بار بیان کی ہے کہ احناف اور شوافے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ وہی ہے کہ مکمل بحث کرنے کے بعد جیسے آپ نے پڑھا تھا اسلام اور ایمان میں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے تو آخر میں یہی ظاہر ہوا کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف اور شوافے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے استثنا کے حوالے سے کہ احناب کو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء کہنا مناسب نہیں ہے اور شباب کو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنا مناسب ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے آیا ایمان کے قرار اور موجودات کا نام ہے یعنی فی الحال کا نام ہے یا فی الآل کا نام ہے یعنی بعد کے لیے تو جس نے فی الحال کا اعتبار کیا ہے تو اس نے کہا کہ ان شاء اللہ کہنا مناسب نہیں ہے اور جس نے فی العال یعنی آئندہ زمانے کا اعتبار کیا ہے تو اس نے کہا کہ ان شاء اللہ کہنا زیادہ مناسب حالانکہ دونوں کے نزدیک یہ کیا ہے درست ہے تو احمد الخناق حال کا اعتبار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حال کے اعتبار سے نا مکمر کہنا درست ہے اور نہ مکمر ان کہنا مناسب نہیں ہے اور جو شوافی ہیں وہ فلم آل کا اعتبار کرتے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے چونکہ ایمان کا پتہ نہیں ہے اس لیے ان شاء اللہ کہنا زیادہ مناسب اور نام امن حق کہنا مناسب نہیں ہے کیوں کہ انجام کا پتہ نہیں ہے حالانکہ دونوں کے اعتبار پر اتفاق ہے کہ بھائی انجام کے اعتبار اگر کریں گے تو ان شاء اللہ کہنا ٹھیک ہے اور اگر حال کا اعتبار کریں گے تو نام امن حق کہنا ٹھیک ہے لہذا سے کوئی فرق بھی نہیں نکلا جی دیکھیے جی کتاب میں وبا اور یہ نقل کیا گیا بعض و شاعرہ سے کہ یہ صحیح ہے یہ کہنا یہ کہا جائے گا ناممن ان شاء اللہ تعالیٰ بنا ان اس بنا پر کہ اللہ وقل ایمان القفر و سعادت و شفاوت بالخاتمتِ کہ ایمان اور کفر کا اعتبار اور اسی طرح سعادت مندی یعنی نیک بختی و شفاو اور بدبختی کا اعتبار بالخاتمت خاتمہ پر ہے کہ خاتمہ پر یعنی انسان جب مرے گا تو پتہ چلے گا کہ انسان کیا ہے یعنی مومن ہے یا کافر ہے نیک وقت یا بدبخت ہے تو حتہ ان ممنس یہاں کر کے کہتے ہیں کہ مومن ایماندار شخص اور نیک وقت من مات ایمان تو وہ ہے کہ جو ایمان پر مرے تو ان کا نہ تو جو عمری ہے اس کی پوری کی پوری زندگی قپر پر گزری ہو بل آسان اور نافرمانی انسان وہ آل فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں مین ان دونوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اگرچہ اس کی پوری کی پوری زندگی تصدیق اور راح پر گزری ہو لیکن خاتمہ اگر کیا ہو گیا, پر ہو گیا تو وہ انسان کا علامہ جو اشارہ کیا گیا تھا کی یہ دو دلیلے ہیں بادشاہ رکھی کہ وقان شیطان کے بارے میں یہ کہا کیا کہ وقان حالانکہ یعنی ماضی کی طرف نسبت کا بنیادی طور پر ہی وہ کافی شروع سے ہی یعنی بدقافتا ہی رسول اللہ صلی اللہ کے قول سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ منصفی میں اتنی عملی ہی کہ نیک وقت انسان وہ ہے کہ جبکہ ماں کے پیٹ ہی نیک وقت ہو و و من شفافی بتنی اور بد وقت وہ ہے کہ جبکہ ماں کے پیٹ میں بد وقت یعنی بنیادی طور پر ہی انسان بد وقت نیک وقت ہوتا ہے ایمان یہ کہ وہ مرکز بجائے ایمان کے بعد یاد کفر اور لہٰذا معلوم ہوا کہ بعد اشارہ کا اس آیت سے استعمال کرنا درست نہیں ہے اس کس طرح کے لیے تب ہی یقون والا صحادت و شخاوتی صحافی والی فاط اللہ تعالیٰ یہ عبادت سوال کا جواب سوال یہ ہے کہ آپ کے متن میں جو یہ عبادت ہے کہ نیک بخت کبھی بد بخت ہوتا ہے اور بد بخ کبھی نیک وقت ہوتا ہے اس سے تو صفات الٰہیہ کا متغیر ہونا لازم آتا ہے حالانکہ یہ بات پکی تھکی ہے کہ صفات الٰہیہ متغیر نہیں ہوتی تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ تغیر یقون والے صہادت و شکاوت یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ سعادت اور شقاوت میں ہے نیک بختی اور بدبختی میں ہے دون الاسعاد و نیک وقت بنانے اور بد بخت بنانے میں نہیں ہے وہ ہمام صفات علاحیہ کا آرام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اسعاد اور اشقا ہے نہ کہ سعادت اور شقاوت ہیں لما ان الاسعاد تقویر السعاد اس لیے کہ اسعاد کا معنی ہے تقویل و سعادت کا پیدا کرنا تقویم کا مانا تقریب تقویر الصحدہ سعادت کو پیدا کرنا کیا دونال ہے سادہ تقویل و شفق اور شفاشقا جو صفت ہے یہ معنی ہے تقویل و شفاوت کو پیدا کرنا لہذا اساد اور اشقا میں کوئی تغیر نہیں ہے جہاں پر تغیر آ رہا ہے, ہے اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی جات پر بھی ولا اعلیٰ صفاتی اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی کوئی طغیر نہیں ہے قدیمہ پہلے آپ اگرچہ آپ نے نہیں پڑھا لیکن کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے جو قدیم ہوتا ہے اس پر حوادثات بلکہ قدیم کیا ہوتا ہے جد الحدیث ہوتا ہے وہ حوادثات کو قبول نہیں کرتا تغیرات کو قبول نہیں کرتا والحق وحق <انہو> لا خلاف یہ آخری بات کر رہے ہیں شاعر کے شواف اور احناف میں کوئی فرق نہیں ہے ولاحق حق بات یہ ہے الحمۃ الضانی لا انلاََ فی فلمانہ معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اگرچہ ظاہری طور پر لفظوں میں اختلاف احناف اور شوافے کے لے کر اگر دیکھا جائے اور کہے کوئی نہیں کہوں کہ انبو الیدہ المان و سعادہ مجرد اگر ایمان سے اور نیک بختی سے صرف اور صرف معنیٰ کا حصول یعنی اقرار وغیرہ مراد لیا جاتا ہے فی ہی فوا حاصل فی وہ حال میں بھی موجود ہے اور ان اردماعت رتب و علیہ نجات اور اگر اس سے مراد وہ لیا جائے کہ جس پر انسان کی نجات مرتب ہے اور ثمرات ہیں یعنی انسان کو جو اس کے آ آ جو فوائد حاصل ہوں گے ایمان کی بنیاد پر فوحی مشیر اللہ تعالیٰ تمام کے نزدیک اتفاق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یقینی سمجھا اراد اس نے پہلے کا ارادہ کی جس نے کہا کہ انا مؤمن حقاً قطعی کے معنی یہ ہے تو اس نے پہلے کا ارادہ کیا یعنی فلحال کا ارادہ کیا ہے کہ فلحال ایمان موجود ہے لحاظ اپنا کہنا درست ہے اور منفل مشیہ اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کی مشیر کے حوالے کر دیا یعنی محال اور انجام تو اس نے ارادہ کیا السانی دوسرے معنی کا کون سا والا انجام کا اعتبار نجات کا سمراٹ کا اعتبار کیا ہے لہذا وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے انشاءاللہ شاء اللہ کہنا درست ہے اور جہاں تک بات فی الحال موجودگی کی تو شوافِ بھی اس بات کا احترار کرتے ہیں کہ فلحال جو ایمان موجود ہے وہ یقیناً موجود ہے اس کے لیے نام مقرر خاک کہنا درست ہے تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ساحلی اختلاف ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ